علیہ افضل الصلاطی و تسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ رد پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات عطا فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل احد کہ یہاں پر قیر سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ویسے تو قیر ایک پیمانے کا نام ہے جو اہل عرب میں پہلے معروف ہوا کرتا تھا لیکن نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے اس کی تردید فرما دی کہ وہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے یہاں پر قرآ سے مراد عہد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جانا ہے لہذا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پڑنے سے بندے کو عہد پہاڑ کے برابر ثواب جو ہے وہ مل جایا کرتا ہے لہذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنانا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ جی ہاں اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بٹھائے مختلف ممالک کے مدنی کاموں کی کا وزٹ بھی کروایا کرتے ہیں وہاں پر مدنی کاموں کی کیا کیفیت ہے دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں کس طرح سر انجام دے رہی ہے کچھ نہ کچھ وہ دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے آج بھی ایک بہت ہی اہم ملک کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کرنا ہے گویا کہ آپ کو گھر بیٹھے وہاں کی ہم نے سیر بھی کروانی ہے وہاں کے مدنی مراکز بھی دکھانے ہیں وہاں کے اجتماعات بھی دکھانے ہیں وہاں کے مدنی حلقے بھی آپ کو دکھانے ہیں اور یہ ترغیب بھی آپ کو دینی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر جو کہ امیرا علی سنت دامود برقاطم العالیہ نے ہمیں ایک جدول عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مشتبارما اور ہر بارہ ماہ میں تیس دن اور عمر بھر ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے کوشش ہے کہ اس کی آپ نیت بھی کریں دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ناظرین کو بھی برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے ہمارے اسٹاف کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے میں ہماری زبان کو لگزی سے بھی محفوظ فرمائے حق اور سچ بیان کر کے خود بھی اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے رکن شورا عبد الحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں حضور آپ کو سلسلے میں مرحباء اللہ،, اللہ مرحبا مدنی کے ناظرین رکن شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ آ چکے ہیں آئیے آج ہم نے کون سے ملک کو اپنے سلسلے میں ڈسکس کرنا ہے کہاں کی آپ کو سیر کرانی ہے ایک مدن گلدستے کے ذریعے آپ کو وہ بتاتے ہیں جی حبیب <s21> محمد صلی اللہ علیہ نہ ان کی محبت کا اظہار اس بات کی دلیل ہے جبھی علیہ سدت کے چاہنے والے دعوت اسلامی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم نے بڑی اچھی کی نیتیں اضرائی بھائیوں نے کر رکھی ہیں آج سے یہ جدول شروع ہو رہا ہے آج بھی سدرت و بڑا اجتماع ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہ یہ سب دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے اللہ کرم ایسا کرے تشک جہاں میں دعوت اسلامی ان شاء اللہ بھی بالخیر یا بطا یا رسولم اللہ ان خالنا یا حبیبم وا کن اسبا خالنا غم آزاد کن از دنیا شادی آدم سبھی وصلی اللہ کا محمد مدنی چینل کے ناظرین بخو بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج کے مدنی سفر نامے میں آپ نے سفر کرنی ہے اور مدنی سفر جو آپ نے کرنا ہے وہ جاپان کا کرنا ہے جی ہاں جاپان کیسا ملک ہے وہاں پر دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کس طرح کر رہی ہے اور دین متین کی خدمت اسلام کی خدمت وہاں کس طرح دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سلسلے کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عبد الحبیب بھائی جاپان ماشاءاللہ جانا ہوا آپ کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ فرمائے کہ کیسا رہا سفر کیا اس سے پہلے بھی آپ کبھی جاپان گئے تھے مدنی قافلے کے علاوہ کیا کسی اور مدنی کافلے کا میں جس میں ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو پہلا <laughs> <laughs> سوال آپ کا سوال تھا سفر کیسا رہا ایک بار میں نے کہتے نا بڑوں سے سیکھنا بھی چاہیے اور ان کی اچھی باتوں کو فالو بھی کرنا چاہیے ایک بار میں نے سوال کیا تھا ایک سلسلہ تھا یو کے سفر کے بعد میں نے کہا سفر کیسا رہا تو نگرانی شورا نے جواب دیا تھا یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا اس سفر کی نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی تو واقعی اللہ ہی جانتا ہے یہ سفر کیسا رہا البتہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے اور یوں سمجھیے کہ ایک نئی دنیا ہے ایک نئی جہت ہے اور دنیا کے اگر آپ نقشے پر دیکھیں آپ نقشہ بھی رکھا ہوا ہے ہمارے سلسلے میں جو میپ ہے اس میں اینڈ آف دا یعنی اگر دنیا کے کناروں کی طرف جائیں مشرقی کناروں کی طرف हुँ. تو وہاں جاپان پھر آگے آسٹریلیا اور یہ ملک آتے اور میں پہلی بار زندگی میں جاپان گیا بہت عرصے سے پلان تھا بہت عرصے سے اسلامی بھائیوں کی سمجھیے کہ خواہش بھی تھی اور سچی بات یہ کہ جانے سے پہلے تھوڑا سا یوں تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہوں گے بھی کہ نہیں اسلامی بھائی کیونکہ باقاعدہ مدنی قافلے مرکز سے مدنی مرکز سے وہاں نہیں گئے البتہ الحمدللہ وہاں کئی مبلگین مدنی کام ہو رہا تھا لیکن وہ ایک تھا نا ایک گیدر نہیں تھا یعنی جس کو آپ کہیں کہ ایک تسبی میں دانوں کی طرح پیرویا ہوا نہیں تھا اسلامی پہ تھوڑے سے بکھرے بکھرے سے تھے آپس میں اتنا رابطہ نہیں تھا مگر ان کا کہنا یہی تھا کہ مدنی مرکز سے اگر کوئی مدنی قافلہ آ جائے تو اسلامی بھائیوں میں بوسٹ آ جائے گا اور وہ جو ہے نا وہ امید ہے کہ جذبہ بڑھ جائے گا ایسا ہی ہوا میں تو حیران ہو گیا میں تو امید تھی کہ چند اسلامیہ ہوں گے ایئرپورٹ پہ ہی چالیس پچاس اسلام بھائی ہوگا اور جاپان جیسے ملک میں آ جانا جہاں مشہور ہے کہ ایک, ایک ایک گھنٹے کی قیمت ہے لوگ صبح صبح اسلام بھائی تشریف لے آئے اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی یہ ہوئی کہ میں تقریبا جتنے دن جاپان میں رہا کثیر تعداد میں اسلامی میرے ساتھ ہی رہے نہیں میں, اسی, میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ کے کہ وہاں پر جو ہے وہ پہلی بار جانا ہوا ذہن میں نہیں تھا کہ کتنے ہوں گے کیا لیکن جو مدنی گلدستے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تیار رکھے ہیں تو اس میں تو ایک کثیر تعداد الحمد نظر آ رہی ہے اسلامی اس اس دا... الحمد للہ نظر اسلامیہ اتنی... یعنی اسلامی پیاسے بیٹھے تھے اور چھٹیاں کیسے یعنی چھٹیاں کی اچھا نہ صرف جاپان سے میں میرے ساتھ تھے اس میں چونکہ میں پہلے ہانگ کانگ گیا تھا اچھا. میرا ہانگ کانگ میں سلو بڑا اجتماع تھا اور وہاں سے میں جاپان گیا تھا تو ہانگ کانگ سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے اسی طرح پھر جو ہے وہ کوریا سے بھی ساؤتھ کوریا سے بھی اسلام پہ تشریف لائے اور یو جی کے سے بھی اسلام پہ تشریف لائے اچھا یعنی ماشاءاللہ خوبصورت بدری گلدستہ دعوت اسلامی کمال تحریک ہے کمال تنظیم ہے کہ الحمدللہ وہاں پر چند دنوں کے لیے جانا ہوا تھا مگر کئی ملکوں کے اسلامی بھائی جمع ہو گئے اور ایک جوش و خروش تھا جاپان کا سفر مجھے بھی شاید زندگی بھر یاد رہے گا ان کی محبتیں بھی یاد جاپان کے اسلامی بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں جمع ہو کر الحمدللہ اچھا ہمارے سلسلے کو دیکھ بھی رہے ہیں اللہ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں اور جاپان والے بھی دیکھیں کہ رکنے فرما رہے ہیں کہ یہ سفر ہمیں جو ہے وہ زندگی بھر یاد رہے گا اللہ نے چاہا تو شورا کی بھی بالکل انشاءاللہ شاء اللہ یہ تو آمد ہوگی اب اللہ نگران شعرا اور اراکین شعرا اللہ نے ایر شہزاد شہزاد علیہ سنت اور پھر اللہ نے چاہا امیر سنت بھی تشریف لے جایا مطلب ایک اللہ ایک اللہ کی رحمت سے ایک گاڑی پٹڑی پر آ گئی ہے اب صبح مدینہ دوڑ رہی ہے الحمدللہ اب مبلین بھی پہنچ گئے پاکستان سے بھی ایک عالم دین مدنی اسلامیہ وہاں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ للہ سے ساؤتھ کوریا سے اور ہانگ کانگ مدنی قافلے جانا شروع ہو گئے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے جاپان نے بہت بتائیے کہ پاکستان میں ہم بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں بیٹھے پاکستان جاپان کی کر رہے ہیں हैं. تو یہاں سے کتنا سفر ہے مجھے بھی سچی بات ہے عمران بھائی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک اتنا دور ہے اچھا ہوا یہ کہ میں پہلے ہانگ کانگ گیا تو دبئی سے جو ہانگ کانگ کی فلائٹ تھی وہ چھ سات گھنٹے کی تھی اچھا ہانگ کانگ سے جب جاپان گیا تو چار پانچ گھنٹے کی فلائٹ تھی تو جب میں جاپان سے واپس آیا تو میں نے ایئرپورٹ پہ پوچھا کہ فلائٹ کتنی دیر کی ہے اچھا بتایا بارہ گھنٹے کی نان سٹاپ فلائٹ اللہ اللہ بغیر رکے ساڑھے بارہ بارہ یا ساڑھے بارہ گھنٹے جہاز اڑا جب جا کے ہم جاپان سے ٹوکیو سے ہم پہنچے دبئی اور پھر دبائی سے میری کراچی واپسی تھی تو بہت دور ہے یہ ملک دوسرے لفظوں میں جتنا امریکہ دور ہے اتنا ہی اس کو دور سمجھ سکتے ہیں اچھا اور لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا, بڑا اچھا مدری ماحول وہاں ملا اور بہت امید ہے مجھے کہ جاپان میں دعوت اسلامی بہت تیزی کے ساتھ ترقیاں کرے گی وہاں پر ابھی ہفتہ واری سنو تو اجتماعات کا بھی پسلہ ہوتا ہے تو اس کا بھی عبد وہاں پر جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں اس کا ایڈریس بھی آپ سے پوچھنا ہے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہوں تو ان کو ہم دعوت بھی دے سکیں اور اگر کوئی وہاں زائر سفر تو رہتا ہے یہ لوگوں کا ادھر ادھر जी जी تو اگر کوئی جاپان جانا چاہے وہاں پر جا کر اگر مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے تو بھی آسانی ہو سکے اجتماع میں شرکت کرنا چاہے مسافر تو ہیں مسافر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے چاہے آپ اپنے ذاتی کام کے لیے جاپان گئے ہیں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دو گھنٹے نکال کر چار گھنٹے نکال کر اجتماع تو ہمارا مغرب سے لے کر جمعرات کو مغرب سے لے کر اگلے دن یعنی جمعے کی اشراک کو چاش تک ہوتا ہے اس وقت میں آپ جب بھی چاہیں آپ کو وقت ملے تو ضرور جا کر شرکت کیا کریں اللہ نے چاہ تو ضرور آپ کو یہاں سے زیادہ برکتیں مل سکتی ہیں وہاں ہفتہ وار اجتماع میتو سٹی میں ہوتا ہے میتو سٹی اور ہم نے اس کو ایک محبت سے میٹو ہم کہنے لگے کہ میٹھا مدینہ ہوتا ہے تو ابارا کی کین میتو سٹی میں ہفتہ وار سنو تو بڑا اجتماع ہوتا ہے اور گنما کین شن تو مورا اب جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو انعام آزاد آسان ہوں گے ہمیں مشکل لگ رہے ہیں وہاں پر ہمارا ماہانہ سنت اجتماع ہو دو اجتماع وہاں پر ہیں ماشاءاللہ اور مزید ان شاء جب مدنی سے آپ جپانی بہت مشکل زبان ہے اس وقت تو کچھ جملے سیکھے تھے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے دل جوئی کے نیت سے بیان میں کچھ ارض کیا تھا لیکن بہت مختصر تھا لیکن کو میں نے ارض کیا البتہ جو وہاں ہمارے مدنی مبلک گئے ہیں کہ سیکھیں کیونکہ اگر وہاں کی قوم میں کام کرنا ہے تو ظاہر آپ کو زبان آنی چاہیے بالکل زبان آنی چاہیے ہم نے مدنی میں دیکھا اور دیگر بھی مدنی گزرتے ہم دیکھیں گے تو آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے وہاں کا موسم کیا ٹھنڈا ہوتا ہے مستقل ٹھنڈا رہتا ہے یا اس وقت ٹھنڈا تھا جب آپ گئے میں جب گیا تھا جب تو سردیاں تھی اچھا اور سردیاں اچھی سردیاں تھیں تو وہاں پر جیکٹ کی ضرورت پڑی تھی جاپان میں زائر سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے اچھا مائنس ٹیمپریچر تک چلا جاتا ہے سنو فالنگ بھی ہوتی ہے میرا پہلے جدول تھا دسمبر میں اچھا اور ربیع ابل بھی تھا فائنل بھی ہو گیا تھا وہ جدول پھر کینسل اسی وجہ سے ہوا کہ وہاں اتنی سنو فالنگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کام کاج لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم نے سردیوں کیا ہوتی ہے وہاں پہ نے برف باری ہوتی ہے برف باری بہت شدید برف باری ہوتی ہے تو بعض اوقات روڈ بند ہو جاتے ہیں تو کہا سنو فالنگ نہ آئےے برف باری میں نہ آئے اس کے علاوہ والے مہینے میں آئے تو پھر میں نے دو تین مہینے کوئی بات سے سفر اچھا تو وہاں پر سنا ہے کہ پھل بھی عجیب ملتے ہیں کچھ بڑے ملتے ہیں ظاہر ہر ہر ملک کا جو ہے نا ہر ملک کی کچھ خاصیت ہوتی ہے اور ہر ملک کے کچھ عجائبات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جاپان کے کئی سارے عجائبات ہوں گے مگر میں نے کئی پھل اتفاقا پتہ نہیں اس کی پکچرز وغیرہ ہے نہیں اس وقت تو میں نے بنائی تھی کہ وہ اتنا بڑا سیب کبھی نہیں دیکھا تھا اتنی بڑی موسم کبھی نہیں دیکھی تھی تو چھوٹے چھوٹے بھی سمجھے پھل بھی تھے اور بڑے بڑے پھل بھی تھے تو میرا اللہ کی شان ہے اور اللہ کی قدرت کے یہ نظارے کیا بات اللہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتے ناظرین آئیے آپ کو جاپان کی طرف دوپارہ لے کر چلتے ہیں اس کو دیکھا یہ منہ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت سے لاکھوں سڑا اور کوئی غیر کیا آکا تم سے نہا ہو بھلا نہا کہتے چھپے کو اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا آکر جبنا خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں یہ موجودہ ہے بہراج پر بہت بات کر سکتا ہوں اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور کیوں نہ محبت آئے ہمارے آکا اس رات دورہ بنایا گیا شاہدہ بنا مگر ہم یاد عقیدہ کئی اول بات جو ہے ان سے دین سیکھا جاتا ہے ہمیں جو بات بتاتا ہے اسی بات سن لیتے ہیں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کبھی انجینئر کی اپنے گھر بناتے بنتے ہوئے کسی اور کی سنی تھی جب بیمار ہوئے تھے تو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کی مانی تھی پڑوسی نے کہا دوائی کھا لو آپ نے کیوں نہیں کھائی آپ نے کہا نہیں بھائی یہ ڈاکٹر تھوڑی ہے میری جان کا مسئلہ ہے جب جان کا مسئلہ تھا تو اچھا ڈاکٹر ڈونڈا ایمان کا مسئلہ تھا تو جس کی بات سمجھ آئی سن لی میں آج میں میں سب سے گنا فرمانے جو سب سے تیرا نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری بخیرت فرما دے ہمارے گنا فرما دے کئی بھائیوں نے سب چلے ساری دن پھیلا سب چلے کافی میں چلو میٹر بیٹے سلا آج ہم اسی طرح کے اجتماع میں موجود ہیں اور اجتما کے بعد ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت سما ہے کئی اسلامی بھائیوں نے سر پر عوامت ہلایا چہرے پر داڑھی کی نیتیں کی اور اس کاروباری میں ہاتھوں ہاتھ بہت سارے ہمارے مدنی احتیاط مہین ہو رہی ہے اس کے لیے یونٹ بھی جمع کرا دیے ہیں اور بہت ساری نیتیں بھی ہو چکی ہیں اب مدری مقابلہ جاری ہے آپ کس ملک میں اور آپ کے ملک میں اور آپ کی کابینہ میں کتنے یونٹ جمع ہو رہے ہیں یہ تو اب وقت بتائے گا آج ہم نے دو ملکوں کا تو مدری مقابلہ شروع کر دیا ہے ہمارے ساؤتھ کوریا والے بھی آئے ہوئے اور جاپان اب مقابلہ ہے ساؤتھ کوریا اور جاپان میں ہمارے پاس ایک جاپانی ابھی اپنے ابو کی طرف سے یونٹ کے ہاتھ, ہاتھ ين. یعنی پاکستانی روپیہ اور ین میں نے پہلی بار ین دیکھا ہے برابر ہے اور مدنی من کو ذرا دکھائیں گے یونی اور اس مدنی مننے کے ہاتھ سے یہ ماشاء اللہ یوں دیکھ لیں گے ہاتھوں ہاتھ مدنی منہ یوں لے کر آئے ماشاء اللہ اور یہ دعوت اس کابی کو دے رہے ہیں اپنے ابو کی طرف سے لائے اور اب یہ انشاءاللہ اپنا مدری مقصد دوہرائیں گے ہمارا مدری مقصد کیا ہے ہمارے اگلے جاپانی مبلک ہیں جی مدنی چینل کے ناطے آپ نے مدنی گلدستہ بھی دیکھا ہے جاپان سے آپ نے مدنی مقصد کو بھی سنا ہے اور بہت پیارے بیانات کے مدنی گلدستے بھی آپ نے دیکھے یہ تین چار جنگوں کے بیانات تھے جو کہ بڑے بڑے طوالت کے تھے یہ لمبے بیانات تھے ان میں سے مختصر مدنی گلدستے ان تین چار بیانات میں سے نکال کر آپ نے دیکھا کہ لوکیشن بھی چینج ہو رہی تھی دعا میں سے بھی جو ہے وہ ایک جملہ کسی ایک دعا کا تھا تو دوسرا جملہ کسی اور دعا کا تھا اس طرح ہم نے جو ہے تاکہ اس کو بنایا ہے تاکہ جو ہے مختصر وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں دکھا سکیں اب جو بھائی کیا کہیں گے اس مدنی گلدستے میں آپ نے کچھ پیسے بھی جمع کیے تھون کی ترغیب بھی دلائی ٹیلیتون ہونے جا رہا ہے نہیں یہ اس وقت ٹیلیتھون ہونے والا تھا اچھا اور پوری دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ایک شور تھا اور مدنی چینل پر بھی اس کی بڑی ہائپ تھی ہم نے لاسٹ جو ٹیلیتھون کیا دعوت اسلامی کے عزیر اسلامی بھائیوں کی خاص طور پر جامعت المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی سیلریز کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ میں ایک ملک میں تھا تو وہاں ہمیں تو دنیا میں جہاں بھی رہنا یہ کام کرنا ہے تو ہم وہاں بدنی جمع کر رہے تھے اور میں جاپان سے جب پاکستان پہنچا تو جس شام کو میں پہنچا صبح ٹیلیتھون تھی اسی لیے مجھے واپس آنا تھا اور وہ کافی طویل سفر تھا اور مجھے ٹیلیتھان کرنا تھا کیونکہ وہ بہت لانگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو الحمد للہ جاپان کے اسلامی بھائی نے بھی مدنی احتیاط میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور رہی بات اجتماع کی تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اجتماع ہوں گے تو اتنی عوام بھی آئے گی اور پھر جو مجھے اس سفر کی جو خاص بات لگی نا عمران بھائی بہت سارے زارے الحمد للہ بیانات کی شہادت ملی ہے اجتماع میں جاتے ہیں مگر یہاں نوجوان اور بالخصوص جو اسلامی بھائی تھے وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بدلنے کے لیے تیار تھے اتنے امام باندھے اس سفر میں الحمدللہ یعنی میرا خیال ہے ہمارے امام ختم ہو گئے اچھا ہاں پھر اتنے اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کی اللہ کی رحمت اللہ ہم نے دیکھا بھی مدنی گلدستے میں کئی اسلامی بھائیوں نے داڑی شریف کی نیت کی یعنی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے یعنی ایسا لگتا ہے تیار بیٹھے ہیں سنت نے کھیت لگایا ہوا ہے پھل تیار ہے ہمیں جا کے توڑنا ہے ہمارے مبلگین سفر کریں یقین کریں دنیا میں جدھر جاتے ہیں لوگ بات سننے کے لیے تیار ہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں بس کچھ سمجھانے والا ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ویسا ہی ہمیں امیر علیہ سنت کا کتنا فیضانوا نظر آیا کہ ہمیں الحمد للہ بہت پیار ملا بہت یوں سمجھیے کہ اٹینڈینس ملی اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اجتماع خط... جاپان کے بارے میں مشہور کے کہ لوگ جلدی سے اچھا مگر رات دیر تک اسلام ہمارے ساتھ رہتے ہیں بلکہ جس مسجد میں ہمارا قیام ہوتا وہ بھی وہی سو جاتے ہیں اچھا کہ صبح پھر آپ سے کچھ بات کریں گے فجر کے بعد پھر کچھ سیکھیں گے اور کنٹینیو اللہ کی رحمت سے یہ جدول چلتا رہا ماشاءاللہ مزید وہاں کی قوم کے بارے میں اگر آپ کو شاید فرمائیں وہاں کے حالات دیکھیں آج آج آج جی، دنیا کی کئی قومیں وہ ہیں جنہوں نے اسلامی, اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو کیا اسلامی تعلیمات کو یوں سمجھیے کہ جو ہماری مسلمانوں کے لیے ہماری شریعت کے احکام ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگ، ان, ان, ان کو اپنا لیا اور اس کی وجہ سے وہ قومیں ترقی کر لیں صفائی کے لحاظ سے کہ دنیا کے صاف ترین ملکوں میں ایک ملک کہا جاتا ہے اچھا پھر قانون کی پاسداری خوش اخلاقی नहीं, اور नहीं, پھر اس کے بعد ایک اور بڑی چیز میں نے یہ دیکھی کہ مجھے وہاں کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ آپ کسی فیکٹری کے باہر اگر کسی کو باغ میں پانی دیتا ہوا دیکھیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مالک دے رہا ہے اچھا یہ فیکٹری کا مالک جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اور پورے ये جاپان میں جو مجھے بتایا گیا ہاں جو پورے جاپان میں مجھے بتایا گیا ڈرائیور کی جاب نہیں ہے وہاں ڈرائیور نہیں رکھا جاتا ہر بندہ اپنی گاڑی خود چلائے گا یعنی وہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تکبر میں نہیں کہتا ڈرائیور رکھنا تکبر کی نشانی ہے لیکن نارملی وہاں لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اچھا پھر یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے فیکٹری میں یا آفس میں جو بندہ آئے گا وہ مالک ہوگا اچھا یا اس فیکٹری کا سب سے اہم پوسٹ کا آدمی مینیجر ہوگا یا سی او ہوگا وہ پہلے آئے گا یعنی لیڈ فروم دا فرنٹ یقیناً یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں اخلاق جو ہے صفائی جو ہے بلکہ مجھے تو یاد پڑتا ہے مفتی قاسم صاحب نے مجھے یہاں سے میسج بھی کیا تھا کہ آپ اس ملک میں ہیں اس قوم میں صفائی جنون کی حد تک اس قوم کے اندر صفائی کا خیال ہے تو آپ انہیں اسلام کی تعلیمات بتائیں یعنی غیر مسلموں کو جمع کر کے آپ انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی پاک علی اسلط اسلام صفائی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے اسلام حقوق و عبادتی کے بارے میں کیا بتاتا ہے تو اس قوم کا کنورژن ریشیو یعنی اسلام کی طرف آنے کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور ہے بھی الحمد جب ان کو اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے یہی وہ اسلام کی تعلیمات ہیں اگر ہم بھی عمل کریں تو ہماری بھی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا جی واقعی مدنی چلیں کہ ناظرین ان کو دیکھا جائے تو یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں روز اول سے دی ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں نظافت کی جہاں تک بات کی گئی تو ہمارے تو اسلام کی بنیاد ہی نظافت کے اوپر اللہ ہے اللہ پھر جسمانی پاکیزگی ہمارے معاشرے کی پاکیزگی تہارت اس کو بھی ہمارے اسلام نے بیان کیا ہے واقعی اسلام کے دامن میں آ جائیں اسلام کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کریں پھر آپ دیکھیں زندگی کیسی آسان ہوتی ہیں اور آخرت میں کیسے آپ کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں آئیے مدنی چلن کے ناظیم کی کچھ کالس بھی ہیں ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی محمد شزاد اختاری کر رہا ہوں ماشاءاللہ عبدالحبی بری مدنی سفرنامہ اور اس سلسلے کی برکتیں بہاریں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اللہ بات کیا بات, بات, بات ہے مدنی چینل دعوت اسلامی کا ماحول تو ہر پہلو میں جو ترتیب ترغیب دے رہا ہے سبحان اللہ اور حقیقت ہے کہ یقیناً سرمایہ آخرت کے لیے ہی کوشاں ہے اور عبدالحبیب بھائی تو ماشاءاللہ اللہ سفر کرتے رہتے ہیں تو عبد بھائی کے سفر پہ جانے سے پہلے ہماری کیا نیتیں ہونی چاہیے زیادہ تر تو دنیاوی ہیں دنیا کا حصول ہے, ہے سیروں سیاحت ہے لیکن جو مدنی سفر ہو اس میں کیا نیتیں ہونی چاہیے اور امیر اہل سنت دامدبر قاطم الالیہ کے ساتھ جب آپ نے سفر کیے تو آپ نے کس چیز کو بہت مفید پایا اور پیرو مرشد کی تربیت سے آپ نے اس مدنی سفر نامے کو کیسے ترتیب دیا اس پر مدنی تھوڑی ارشاد فرما دیجئے ماشاءاللہ بہت پیارے سوالات دونوں سوالات بہت پیارے ہیں اور بڑے ریلیبنٹ ہیں بہت اس سلسلے سے متعلق رہتے ہیں صرف آ, مدنی سفر نہیں ہم دنیا میں کوئی بھی سفر کریں اچھی نیتیں تو اس میں ہو سکتی ہیں نا اور اچھی نیتیں کر کے ہم اس سفر کو بھی ثواب کا باعث بنا سکتے ہیں اب کاروبار کے لیے جا رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلیں یہ نیت کر کے نکلیں کہ انشاءاللہ ساری نمازیں باجمات پڑھوں گا انشاءاللہ راستے بھر دروز سلام پڑھوں گا جب موقع ملا تو اللہ کا ذکر کروں گا میں نگاہیں نیچی کر کے سفر کروں گا بد سے بچوں گا گناہوں سے بچوں گا جھوٹ بولنے سے بچوں گا مسلمان ملیں گے تو سلام کروں گا کسی کو ضرورت مند ملا تو اس کی مدد کر دوں گا یہ سارے ساری نیتیں تو کاروباری میں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے روح نا روح اچھا آپ کسی کوئی, کوئی نابینا مل گیا تو اس کو راستہ اس کو روڈ پار کرا دوں گا تو بہت ساری اچھی نیتیں کر کے آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں تو امیر علیہ سنت نے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں بھی تحریر میں عطا فرمائی ہیں اور خاص طور پہ حج کا سفر ہے تو رفیق الحر میں حج اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے بھی نیتیں لکھی ہوئی ہیں بلکہ یہ چھپن نیتیں جو ہے نا یہ ہمیں ہر سفر سے پہلے پڑھ لینی چاہیے بہت ساری نیتیں وہ ہے جو ہم ہر سفر میں نیت کر سکتے ہیں جب آپ کا مدنی سفر ہے یعنی آپ مدنی قافلے میں جا رہے ہیں تو اور نیتوں میں اضافہ کرنے کے نیکی کی دعوت دوں گا گناہ سے بچاؤں گا درد دوں گا بیان کروں گا مسکرا کر اسلامی بھائیوں سے ملوں دل جوئی کروں گا تو بہت ساری نیتیں پلس ہو سکتی ہیں دوسرا ہمارے شہزاد بھائی نے جو بات کی یقیناً, یقیناً امیر علیہ سنت کے ساتھ جو سفر ہوئے ہیں وہ زندگی کا سرمایہ ہے اور وہ یقیناً بہت بڑی تربیت ہے میں نے الحمدللہ جتنے اسفار امیر علیہ سنت کے ساتھ کی اس میں ایک چیز عمران بھائی بہت غور طلب رہی کہ امیر اہل سنت اپنے ایک ایک لمحے کا استعمال کرتے ہیں شاید میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے بہت سارے اپنے ناتیہ کلام جو ہے نا وہ سفر کے دوران لکھے ہیں اور کئی ناتیہ کلام جہاز میں لکھے ہیں اچھا ہاں میں خود دیکھا امیر سنت کو ساتھ نہیں ہوئی ورنہ کیا ہوتا تھا ایر سنت کے ساتھ ایک پیڈ ہوتا تھا امتحان دیتے تھے ایک ہوتا تھا جس پہ آنسرنگ شیٹ وغیرہ رکھتے تھے ایک گتہ سمجھے نا گتہ جس کو تھا اس کے اوپر کچھ کاغذات ہوتے تھے قلم ہوتے تھے امیر جہاز میں بیٹھتی کچھ نہ کام شروع کرتے یا امیر جہاز میں مکتوب تحریر فرماتے تھے یا مکتوب کے جواب دیتے تھے یا کچھ مطالعہ ہوتا تھا یا ناتیا کلام تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دو کلام تو جہاز اڑا اپنے لکھنا شروع کیا جہاز لیڈ ہونے سے پہلے پورا کلام تیار تو یہ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ امیر علیہ سنت کو یہ پتا ہے کہ یہ دو گھنٹے کا سفر ہے تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا اس تین چار گھنٹے کا استعمال کیا ہوگا تو اسی طرح ماشاءاللہ نگران نگرانی کے ساتھ میں نے کئی سفر کیا جا رہا وہ سفینے کے اندر ٹھیک ہے نا لکھ رہا ہوں وہ تو مدینی شریف میں لکھی گئی تو ایسی بہت سارے کلام ہیں اچھا پھر اسی طرح میں نے نگران شعرا کے ساتھ بھی کئی سفر کیے ہیں تو نگرانی شعرا بھی اپنی کتابیں اپنا مطالعہ وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ظاہر ہے جہاز میں بہت وقت ملتا ہے تو ایک ایک چیز تو یہ سیکھی کہ وقت کا صحیح استعمال پروڈکٹیو اگر آپ اپنے ٹائم کو رکھیں گے تو کم وقت میں زیادہ مدنی کام کر سکیں گے ضائع وقت نہ ہو امیر علیہ سنت کی ذات سے یہ سیکھا دوسرا امیر علیہ سنت کا ایک شاندار انداز کہ جہاں جائیں جی اس قدر دل جوئی اس قدر اسلامی بھائیوں کی خیر خائی کہ وہ بعد میں تو تڑپتی رہ جائے ان کو وہ یادیں تڑپاتی رہیں کہ کیا مسکراہٹیں تھیں کیا محبتیں تھیں وہ دل جوئی کا انداز امیر اللہ سنت اختیار کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کرے کہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم جہاں جائیں عمران بھائی یہ ایک بات بہت اہم ہے شداد بھائی کے سوال سے میں بہت سارے اسلامی بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے ایک مجھے اور آپ کو ذہن بنا لینا چاہیے کہ کیونکہ زندگی میں کہیں بھی جاؤں نا چاہے مہمان بنوں کسی کے گھر پہ جاؤں جی. یا کسی ملک میں جاؤں یا کسی شہر میں جاؤں میں کسی پر بوجھ نہ بنوں اللہ اللہ میں جاؤں تو بوجھ بن رہا ہوں یہ چیک کر لیں یا میں جا رہا ہوں تو راحت بن رہا ہوں ہم بوجھ باٹنے والے ہوں ہم بوجھ بننے والے نہ ہوں آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ ایسے مہمان گھر پہ آتے پورے گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے یار یہ کون آ گیا بھائی اس کی تو فرمائش ہی ختم نہیں ہو رہی اس کے اعتراضات ہی ختم نہیں ہو رہے آپ کسی کے مہمان بنیں اس کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے آپ کسی ملک میں جائیں اس ملک میں اسلامی بھائی خوش ہو جائیں نہ کہ آپ کے جانے سے پریشر میں آ جائیں کہ یار حضرت آ گئے پتا نہیں واپس جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کرے کہ ہماری عادات اتوار ایسی ہوں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کسی کے گھر جائیں کسی ملک جائیں کسی شہر جائیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے ہم خوشی کا راحت کا اور ٹینشن ان کو فری کرنے کا باعث بنے نہ کہ ٹینشن پیدا کرنے کا باعث بنے بہت بہت اہم بات کی ہے مدنی چلن کے ناظرین بساؤقات واقعی ایسے دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ کوئی آ جاتا ہے اور بندے کو بہت ضروری کام ہوتا ہے یا گھر پہ بندہ اپنا مصروف ہوتا ہے بغیر بتائے آ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے کسی پر بوجھ نہ بنے ہمارے جانے سے کسی کو راحت ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کا خیال واقعی ہمیں کرنا چاہیے آ, آئیے کچھ اور ویڈیو تاثرات بھی ہمارے پاس جی. موجود ہیں جی ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی me to attend the great گریٹ organized by dawat e -Islami. During the function, the chief guest is from the headquarters of Dawat-e-Islami, Haji Abdul Habib Atari Sahib. Alhamdulillah, he has given a lecture that is very useful on the topic, Tawbah, the repentance to Almighty Allah Subh'anaHu Wa ta ana. During his lecture, he has given a lot of quotes from Holy Quran, and the sayings of Habib Muhammad sallallahu alayhi wa and he has started his bayan with the virtues of salawat and alhamdulillah finally he has given a brief dua which was attracted by all the participants and it was very useful for the people like us and he appreciate. Dawat-e-Islami work towards the Ummah for the benefit of the Ummah and for the students and we live with Dawat-e-Islami inshallah forever and may Allah bless them and give us shafat of Hazud sallallahu alayhi wa Amen, Amen, Amen A very sweet thing you said What do you say? بس وہ ہمارے اسلام بھائی ہیں اور مجھے کچھ مواقع پر انگلش بھی کچھ بولنی پڑی کیونکہ کچھ ایسے بھی ہمارے حاضرین تھے جو اردو نہیں سمجھتے تھے تو غالباً کسی ایسے اجتماع میں شامل تھے جہاں توبہ کے موضوع پہ بیان تھا وہ اس بارے میں فرما رہے تھے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق کچھ میسجز بھی ہمارے ساتھ ہیں آج میں یہ چاہ رہا ہوں عبد بھائی کہ ہم پیچھے جو ہم نے سلسلے کیے ہیں تو کچھ تجربہ یوں ہوا ہے کہ کالس کی طرف جاتے ہیں تو کال زیادہ لے لیتے ہیں تاثرات کی طرف جاتے ہیں ویڈیوز کی طرف تو زیادہ لے لیتے ہیں ایس ایم ایس کی طرف آتے ہیں تو وہ زیادہ لے لیتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے ایک کال ہے ایک ویڈیو تاثرات میں سے ایک لیا ہے اور ابھی کچھ میسجز لیں گے تاکہ مل کر جو ہے وہ سب کو لے کر چلیں اور سب کی جو ہے وہ نمائندگی بھی ہو جائے سب کی دلجوئی بھی ہو جائے میسیجز کو ایس ایم ایس کو ہم شامل کرتے ہیں السّلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ اپنی تھوڑی سی نیکیاں ہمیں بھی اسال فرما دیں اور ہمیں بھی حج کا سفر نصیب ہو جائے دعا فرما دیں پلیز اللہ ہرگودا سے یہ میسج آئے اللہ قریب ہم سب کو حج کی شہادت نصیب فرمائے جب اللہ کریم دینے میں اس کی کرم نوازیاں بہت ساری ہیں تو پھر کسی سے تھوڑی نیکیاں کیوں مانگی جائیں میری نیکیاں اگر میں کسی کو اصال ثواب کروں گا اور اللہ کریم اتنا کریم ہے کہ کسی کی نیکیاں کم نہیں ہوتی بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور سامنے والے کو بھی مل جاتی ہیں اگر اللہ کے کرم سے میرے پاس کچھ نیکیاں ہیں تو جن اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے نہ صرف ان کو بلکہ تمام مدنی چل کے نادرین کو اثال کرتا ہوں رب کریم آپ کی کو آپ کو آپ اس کا ثواب بتا کرے اور آپ کے سد میری بھی مقصد فرمائے اگر آپ بھی آج یعنی اسلامی بھائی کی برکت سے یہ چلی گیا ہے تو اگر آپ بھی اپنی نیکیاں کوئی سواب کر دیں تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا آمین آمین کیا پیاری بات کی ہے بڑے اچھے مدیم پھول مندین ایک اور میسج یہ ہے عمران صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم حاجی عبدالحبیب صاحب کو اس سلسلے میں ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں لائیو اسٹوڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں اچھا تو پلیز کم جایا کریں کہیں اور جاؤں گا نہیں تو مدنی سفر نامہ ہوگا کیسے پھر <laughs> مدنی سفر نامہ تو ہے ہی بات جانے کے لیے آئیے کچھ مزید کورس کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی محمد ندیم اطاری جاپان کے سحری اس عصا ساکیس الحمد للہ حاجی عبدالبی بائی شریف لائے تو الحمد دعوت اسلامی میں بہاریں آ گئیں کئی لوگوں نے الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماہور میں شرکت کی اور امام شریف سجائے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اسلامی بھائیوں نے مدنی کافلوں میں سفر کیا مدنی کافلوں کی بہار آئی اور الحمد کئی جگہوں پر فیضان سنت کا درس بھی شروع ہو گیا اور دو جگہوں پر الحمد للہ جو ہے وہ اجتماع بھی شروع گئے اللہ تعالیٰ ہمارے حجی عبدالحبی بائی علیہ البری کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قیام فرمائے ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکتے فرمائے باپا کے صدقے ان پر اپنا خوشی رحمت فرمائے آمین آمین یا رب جزاک اللہ خیرہ آپ نے بہت پیاری کال کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میوزیم اسلامی بھائیوں آج جمعہ کا دن ہے یاشیو میں ٹوکیو میں مسجد میں ہیں اور اللہ کی رحمت سے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمعے کی نماز سے ہی ہمارے ساتھ نماز کے فرائض یاد کیے پریکٹیکل بھی نماز کا کیا وضو کے فرائض یاد کیے غسل کے فرائض یاد کیا وزو کھانے پہ آئے ہیں اور کچھ اسلامی بھائیوں کو جو ہم نے اپنے مدنی مرکز سے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے وضو کا کچھ طریقہ ان پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں تاکہ سے محفوظ آپ کو بھی کرنا چاہوں گا بہت سارا سیکھ سکے مدنی میں سفر کریں دو تین گھنٹے دیے ہیں تو کچھ سیکھا ہے اگر تین دن بارہ دن تیس دن کے مقابلوں میں سفر کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کئی چیزیں فرض ہیں ہم پر سیکھنا اور ہم یہ کمزوری کر جاتے ہیں آپ خود بتائیں کہ دو گھنٹے میں کتنا کچھ سیکھا ہے آپ اگر تین دن دیں گے بارہ دن دیں گے تیس دن دیں گے تو اور سیکھیں گے ان شاء تینے بھی پہلے چڑھا لیں موزے اتارنے وہ بھی پہلے اتارنے ہیں لوگ نل کھولنے کے بعد آتین جڑا رہے ہوتے ہیں نل کھولنے کے بعد گھڑی اتار رہے ہوتے ہیں نل کھولنے کے بعد یہ جرابے اتار رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ لیا اچھا اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی کم سے کم ضائع ہو ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو پہلا دوسرا پر اب آئے گا تیسرا پل بالکل تھوڑا سا پانی لیں گے پھر نل بند کر دیں گے مسا کرتے وقت بھی ہم نل کھلا رکھتے ہیں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے نل بند کر دیا اب دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا اب پورا سر کا مسا کرنے کا طریقہ تھوڑا سمجھ لیں یہ تین انگلیاں ٹھیک ہے اس کو لگائیں گے پیشانی سے اور یہ تین انگلیاں پیچھے جائیں گی میرے ساتھ پریکٹیکل کرتے رہے بغیر پانی کے اپنی ٹوپی وغیرہ اتار دیں اور یہ بال پورے سر کا مسا ہو گیا لیکن میری انگلی اور انگوٹھا باقی بچ گیا ہے تو انگلی سے کانوں کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسا کریں گے हाथ پیچھے ہاتھ کی پشت بھی ابھی باقی इससे گیلی اس سے یہ آپ بدھ کا مسا کر لیں گے ہر طرف نیکی کی عام ہو امت اے نان جی مدنی چلن کے ناظرین بہت پیارا مدنی گلدستہ مدنی حلقہ آپ نے دیکھا ہے اور اس کے اندر وزو کا عملی طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے اور وضو کا طریقہ دیکھیں بہت ساری احتیاطیں بھی اپنا رکن شورا نے ہمیں سکھائی ہیں اور یہ آپ نے مدنی گلدستہ جب دیکھا تو بڑی عمر کے اسلامی بھائی اس کے اندر موجود تھے لیکن ان کی توجہ کیسی تھی سیکھنے کے حوالے سے یہ آپ نے غور کیا ہوگا اور جب رکنےشورا نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا سر کا مسا کرتے رہے بغیر آپ پانی کو ہاتھ لگائے یہ کیا آپ پانی کو بغیر ہاتھ لگائے کر کہنے کا یہ تھا کہ سارے وضو خانے پہ بیٹھ نہیں پاتے نا تین چار نلی تھے تو میں نے کہا آپ صرف پریکٹیکل کر لیں کہ مسا بغیر پانی کے کریں اب ظاہر آپ نے تو مدنی گلدستہ کے چار جملے ہی دکھائے نا تو پورا مدنی گلدستہ پورا پریکٹیکل تو ہم نے وہاں بیٹھ کے کروایا تھا تو اصل میں سب پانی کھول لیں پھر سب پانی ضائع صرف مقصد تھا کہ کرنا کیسے پھر جب میں وزو سے فارغ ہو گیا تو پھر کافی اسلامی بھائی کو میں نے کیا کہ اب کریں اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ اسی طریقے کے مطابق وزو کیا اور یہ الحمدللہ ہم نے پورا ایک ٹریننگ سیشن ہمارے بدری قافلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ بدری ہلکا ہوتا ہے ہمارا نماز کا مدری ہلکا تو یہ جمعے کی نماز ہم نے جہاں ادا کی نماز جمعہ کے بعد وہیں ہم نے نماز کا پریکٹیکل مسجد کے اندر کیا اور نماز کے پریکٹیکل کے بعد باہر آ کر وزو کھانے پہ وزو کا نماز کا عملی طریقہ جو آپ نے کروایا تھا اس کا بھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے کچھ دیر بعد مدنی وہ بھی آپ کو دکھانا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو اپنا کرنا آتا ہے مجھے اور آپ کو کیا درست طریقے سے وضو کرنا آتا ہے یا نہیں وضو میں کتنے مستحب بات ہیں وضو میں کتنی سنتیں ہیں وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے اس کا مکمل طریقہ مجھے اور آپ کو آتا ہے یا نہیں یہ میں نے اور آپ نے جو ہے اپنے میں جان کر غور کرنا ہے دونوں صورتوں میں کہ اگر آتا ہو یا نہ آتا ہو دونوں صورتوں میں اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ آپ سے جو ہے وہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ رویژن ہو جائے گی دوہرائی ہو جائے گی اور اگر نہیں آتا ہوگا تو الحمد للہ شیخ طریقۂ میرے آل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی تو جس کا وضو ہی درست نہ ہو اس کی نماز پوری کیسے ہو سکتی ہے عبد مجھے ایک واقعہ یاد آیا جب ہم نے الحمدللہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا جامعہ کے تعلیم کے دوران تو اس وقت جو ہے وہ مختلف تقریبا پورے پاکستان میں ہی سفر ہوا تھا تو کئی واقعات ہیں ان میں سے ایک میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ اندرون سندھ ایک شہر میں ہمارا سفر ہوا تھا اسی طرح زہر کے بعد جو ہے ہم نماز کے احکام کا مدنی ہلکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ نماز کے فرائض ہی سکھا رہے تھے وضو کے فرائض ہم سیکھ رہے تھے مدنی حلقے کے اندر تو اس میں جو علاقائی اسلامی بھائی تھے علاقائی جو افراد تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کی عمر تقریباً چالیس پینتالیس یا پچاس سال کے قریب ہوگی تو ہم نے جب وضو کا یہ فرض بتایا کہ کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ وضو میں فرض ہے تو وہ شخص وہ بوڑھا آدمی تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو وضو کرتا ہوں کونیاں دھوتا ہی نہیں کونوں سے نیچے نیچے تک میں تو ہاتھ دھویا کرتا ہوں اور پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پچاس سال کی اس بزرگ کی عمر تھی پچاس سال تک اگر وہ اس طرح نماز پڑھتا رہا تو آپ خود بتائیں کہ کیا اس کی نماز قبول ہوئی ہوگی کیا اس کی نماز درست ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی آپ کا یہی جواب ہوگا کیوں کیونکہ اس کا وضو ہی درست نہ ہوا وہ چند لمحے چند منٹ اس کا جو ہے وہ مدنی حلقے میں آ کر بیٹھ جانا اور وضو کا طریقہ سیکھ لینا اس کی نمازوں کو درست کر گیا ایسے ایسے کئی واقعات ہیں مدنی قافلوں میں کہ زندگی میں کبھی وضو اس طرح نہیں سیکھا تھا بلکہ جاپان میں بھی کئی اسلامی بھائی نے کہا کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا نہ کبھی نا. ہم نے سیکھا تو وضو کا طریقہ جب سنتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں بعض اوقات نماز کے طریقے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کبھی نہیں کیا غسل کا جب طریقہ بتاتے ہیں غسل کے فرائض بتاتے ہیں ایک بار مکے شریف نے ہمارے اسلامی, بھائی اسلامی بھائیوں کو غسل کا طریقہ بتایا تو ایک احرام کی حالت میں نوجوان مسجد الحرام میں آنسو سے رونے لگا کیا تھا میں نے آج تک زندگی میں اس طرح غسل ہی نہیں کیا اللہ... ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو حرم شریف سے باہر لے آئے اس کی پتہ وجہ کیا ہے بے, بے غسل مسجد میں جانا حرام اللہ اور مکے میں ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر جس کا غسل ہی درست نہیں ہے اس کا طباف کرنا کیسا اس کا عمرہ کرنا کیسا اس کو جناب مسجدوں میں جانا کیسا یعنی وہ لا علمی ہے جس کو لوگ آرڈنری سمجھتے ہیں جس کو عام سی بات سمجھتے ہیں یہ عام بات نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے یہ ہماری بیسک معلومات ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے مدنی کافروں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور جو ہم پر فرض علوم ہے یہ سیکھیں دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لی نماز پڑھنے نہیں آتی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کرے کہ ان سلسلوں کی برکت سے ہم سب کا یہ ذہن بنے اور ہم مدری قافلوں میں سفر کر کے اور فرض علوم سیکھیں سیکھنے کا اگر ریشو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو نارملی وہ مدرسے میں جانا شروع کرتا ہے اور مدارس کے اندر بھی اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے مدارس میں بہت کم دی جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد جاتا ہے تو جس طرح مارش کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے थी. نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے جیسا نے والد کو یا نے بڑے بھائی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسا وضو کرنے شروع کر دیتا ہے اس کی سنتے کتنی ہیں اس کے مستحبات کتنے ہیں مقروہات کتنے ہیں فرائض کتنے ہیں نہ اس کے والد کو پتا ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے م... دینی م... کام جو ہے وہ دیکھ کر سیکھے ہیں اللہ باقی اللہ دنیا اللہ کے سارے کام کسی استاد سے سیکھے ہیں کیا کبھی م... ہم نے گاڑی جو ہے نا دیکھ سامن... کر نہیں سیکھی گاڑی ہم نے چلا کر کسی کسی دے... کسی, دے... کسی استاد کے ساتھ بہت بہت بیٹھ کر سیکھی کہوں جناب سال سے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا ہوں میں گاڑی چلا لوں گا اللہ اللہ کوئی بھی گاڑی نہیں دے گا مجھے سیکھیں لائسنس لیں پھر دلائسنس دلائسنس دلائسنس گاڑی ملے گی کمپیوٹر سیکھا ہر چیز سیکھی نماز دیکھنی ہے جیسے نماز نمازی برابر والا پڑھ رہا ہے ویسے نماز پڑھ لی جیسے وضو کرتے ہوئے برابر والے کو دیکھا ویسے وضو کر لیا یہ تازہ اللہ, اللہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین لمحے فکر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے آئیے جو ہے آپ کے کورس کو اپنے سلسلے میں ملا لیتے ہیں جیسے اللہ کا بہت ہی نامہ اپنی بہار اور برکتیں لٹا رہا ہے اور ماشاء اللہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں مدنی قابلوں میں سفر کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور مدنی کام کرنے کا مزید جذبہ بڑھ جاتا ہے الحمد للہ کی بارگاہ میں ارد یہ ہے کہ جاپان میں مدنی کام کیسا ہے اس کے بارے میں مزید مدنی پھول سے نوازی گا جزاک اللہ خیرا جی عبدالحیب بھائی دکھائی رہے ہیں آپ کو مدنی کے ذریعے بھی دکھے. کس طرح جاپان میں جی, آپ کو مزید مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے کچھ گفتگو ہم نے کی بھی ہے پھول لیں گے نیکسٹ کال میرا نام محمد میں ذریعے سب اسلامی بھائیوں کو جی. اپنے ملک کے پاکستان کو صاف رکھے جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں آبا. اس طرح اپنے ملک پاکستان کو بھی صاف رکھے گلی محلے کو بھی صاف رکھے اور نہ پھینکے اور اگر اس کی خوشی منانی ہے تو نماز پڑھ کے منائے نفل پڑھ کے منائے اور قرآن پاک پڑھ کے منائے مندی قابل میں سفر کر کے منائے کیا بات, بات है है کیا بات ہے کیا بات ہے مدنی مبلک نے بہت شکریہ آپ کا مدینہ مدینہ اللہ آپ کو آپ دعوت اسلامی بنائے آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے امین آئیے کچھ مزید ویڈیو تأثرات اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی میرا نام فاروقی ہے میں جاپنیز نیشنل 日本に来に来ました。その時私たちとお会いになれたことを非常に嬉しく思います。その時日本に住んでいるイスラム教の方々がお集まりになりハジハビブさんにイスラム教について勉強させていただいたことを非常に嬉しく思います。ハジハビブさんがいつ日本に来られるのかを担当市民、あのセミに行っております。 دوسکوکم دو السلام علیکم یہ ہمارے جاپانی ساتھی زیدی روکی ان کا نام ہے اور یہ جاپانی نیشنل ہیں اور الحمد للہ حضیر ابیب اطاری صاحب جو جاپان میں تشریف لائے تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ان کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے اور ان کے مختلف جاپان کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے جتنے بھی پروگرام اس میں شرکت کی انہوں نے اور ان کو بہت کچھ دیکھنے کو سننے کو سیکھنے کو ملا جس کو ان کا تاثرات بہت اچھے رہے اور اسلام کے بارے میں کافی معلومات ہوئی اس کے علاوہ حجی صاحب سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ کب جاپان میں تشریف لے کر آئیں گے ان کا انتظار رہے گا کیا بات ہے یہ جی کیا بات ہے جاپانی زبان کے اندر آپ نے تاثرات بھی سنے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کے اور پھر اس کا خلاصہ بھی آپ نے سنا ہے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے بڑے اچھے تأثرات دیے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے حب اگر حب یہ سن رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ دوبارہ جاپان میں کہاں کب جا رہے ہیں جی ان جاپان کے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میری نگران شعور سے بات ہوئی ہے اچھا ان قریب ان شاء اللہ نگران شورا کا سفر جاپان اور ان کے اطراف کے ممالک کا ہوگا ان شاء اللہ ان شاء اللہ تو جاپان کے اسلامی بھائیوں تیاری فرما لے بڑے اچھے انداز اندازے اب جو ہے وہ نگرانی شورا کی آمد ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور جب نگرانی شورا کی آمد ہوگی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدنی کاموں کی بہاریں بلکہ دھومے ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور بہت جو ہے وہ سنتوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو تیاری ابھی سے کرتے رہیں مدنی مر مرکز سے مربوط رہیں تو مزید اس کا جدول وغیرہ بھی آپ کو جو ہے بتا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے کچھ مزید ایک مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی دنیا میں بارش ہو رہی ہے راستے میں ہیں ہائی وے پر ہیں کیا بات ہے دعوت اسلامی کی قبلہ ڈائریکشن نے ہماری اپلیکیشن نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے دنیا میں جہاں ہوں تو قبلہ ڈائریکشن بھی پتہ چل جاتا ہے اور نماز کے ٹائمنگ بھی پتہ چل جاتے ہیں یہ میں بتا رہا ہیں کہ قبلہ یوں ہے تو اب انشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائی ہیں تو نماز پڑھنی ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں سفر میں ہوں بات و بات لوگ بھانے بناتے ہیں کہ یار بارش ہو رہی ہے تو نماز نہ پڑھیں گے وضو کہاں کریں گے ٹھنڈ ہو رہی ہے تم نماز مسلمانوں پر پہلا فرض ضرور نماز پڑھیں ہمارے سارے کام بعد میں نماز پہلے نماز میں ایکسکیوز نہیں چلے گا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں وزو نہیں کر سکتے تیمم کریں مطلب شرائط ہیں آسانیاں ہیں مگر نماز ضرور پڑھیں نماز کے ساتھ ایکسکیوز نہ کریں ہم یہاں باجمان نماز پڑھیں گے اس نیت ریکارڈنگ کی ہے کہ آپ بھی سفر کرتے ہوں گے آپ بھی کبھی کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے تو نماز نہیں ہونی چاہیے نماز نہیں ہونی چاہیے جا رہے ہیں بس کو کوشش کریں رکوا لے اور نماز ضرور ادا کریں الگ شبید اللہ سونے کی دعوت کی دھونے مچائے <صحن> میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ بی جے اسلامی بھائیوں آج ہم <سلام> <سلام> <سلام> ابھی قبرستان کی طرف جا رہے ہیں یہاں مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ لی ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اور واقعی اس طرح کے ممالک میں مسلمانوں کے لیے قبرستان ہونا یہ بہت بڑی ضرورت بھی ہے بڑی نعمت بھی ہے یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی اندر سمان ہے اللہ عل محمد اللہ. صل اللہ صل سيدنا. سيدنا. محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ دینا محمد وعلا. عال سیدہ مولانا دل امطار بارش جب برس رہی ہو بچے سر بھائیوں اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے دعا ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ سے اللہ کریم ہم سب کی مغفرت مخفیت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ ہمارے ماں باپ کی محفرت فرماؤ تعلیٰ خیر قلفی دن ما رہی مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا عبدالرفیب بھائی کیا فرمائیں گے کہ قبرستان بھی آپ نے دیکھا وہاں پر قبریں کیسی ہوئی ہم نے دیکھا کہ وہ قبریں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھی وہ بیسکلی وہ قبریں نہیں تھی وہ باکسز بنے ہوئے تھے اور جس سے ہم وہاں پر تابوت جس کو کہتے ہیں اچھا اس میں دفنایا جاتا ہے لیکن یہ ایک اسلامی بھائی نے پرسنلی جو ہے ایک جگہ لی تھی مسلمانوں کے لیے قبرستان کی واقعی باہر جائیں تو اپنے وطن کی اور مسلم ملک کی بہت قدر ہوتی ہے ہمارے یہاں تو کتنے قبرستان ہیں اور ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں وہاں واقعی یہ کہ قبر کتنا مشکل ہوتی ہے پھر وہاں کی کمیونٹی کے لوگ چندہ جمع کرتے ہیں کسی مرنے والے کیونکہ وہاں مرنا بھی بڑا مہنگا کے اندر بہت پاکستانی لاکھوں کی قبر لینی پڑتی ہے ورنہ پھر وطن بھجوائے تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے مرنا ہے آقا گمبدے خزرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا اللہ ایمان اور آفیت کے ساتھ مدین پاک میں موت ملے اور جنت البکیم میں مدفن ملے جاپان کو جو ہے نا ہمیشہ سنا تھا دنیا کے معاملات کے لیے پیسوں کے معاملات کے لیے میرے کا ایک شیرم بڑا پڑھتے تھے کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے اللہ دیوانہ چلا سوئے ویابان مدینہ کیا بات تو لندن جاپان پیرس یہ نارملی لوگ گھومنے پھرنے مال کمانے کے لیے جاتے ہیں مال کمانے کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہم نے بھی تیار کیا ہوا ہے وہ جہاں اپنا گئے تھے گاڑیوں وغیرہ کی سیل جو میں ہاں میں میں سوچا نہیں تھا کہ جس لندن کی جاپان کی مال کمانے کے لیے ہم اپنے تھے کہ وہاں نہیں جانا مدینے جانا لیکن اللہ کی رحمت سے وہاں بھی جب گئے تو مدینے والے کا کام کرنے ہی گئے جاپان کسی بزنس ٹرپ پہ نہیں گئے مدنی کابول کرے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے جو مدنی کا جو کاروبار کرنے جاتے ہیں اگر جد کے حالات کے لیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سفر میں پھر گناوں سے بچنا چاہیے پھر نمازوں کی پابندی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی جو ریکارڈنگ کی تھی کہ سفر کے دوران نماز پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس میں بعض اوقات اچھے خاصے نمازی بھی عمران میں سستی کر جاتے ہیں یار سفر میں نا بعد میں پڑھ لیں گے قزا کر لیں گے قزا کی اجازت نہیں ہے اگر آپ ہائی وے پر ہیں تو بھی روک کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی کئی بار فٹ پاتھوں پہ اپنے نماز پڑھی ہے کئی بار برف کے اندر مدنی قافلے والوں نے نماز پڑھی صحرا کے اندر نماز پڑھی تو جیسا موسم ہو لیکن وقت کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب آپ نماز پڑھنی ہے راستہ تلاش خود کریں اپنے ساتھ پانی رکھے ورنہ ایسا آتے ہیں اور وزیر کر لیں اب تو جیسے میں نے دکھایا بھی اتنی شاندار اپلیکیشن ہماری دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے دے دی ہے نماز کے بھی دنیا بھر کے موجود ہیں قبلہ نما بھی موجود ہے قبلہ بھی پتہ چل گیا چادر بچھائے نماز پڑھنے کیا بات ہے اچھا اب یہ تو ان کے لیے سہولت ہے جن کی اپنی گاڑی ہے اور وہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا اپنی گاڑی ہے ڈرائیور کو بولیں وہ روک لیں گے اچھا جو روڈ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا ہمارا سفر رہتا ہے وہ عمومی طور پر ڈرائیور روکتے نہیں ہیں دیکھیے اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پریورٹی کیا ہے ترجیح کیا ہے اگر آپ کی پہلی ترجیح نماز ہے نا تو آپ راستہ تلاش کر لیں گے مثال کے طور پہ جب اگر بس کی بات کریں دیروں ملک کی بات نہیں کرتا پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ اب بس کی بات کریں اگر کسی کو واش روم جانا ہے ہاں تو کسی طرح بھی گاڑی رکوا لے گا مرنا وائرس کی حاجت ہے اس کو تو اگر پہلے سے بات کر کے چلا جائے اور جو پکا نمازی ہے نا اس میں تو آسان طریقہ یہ کہ وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ میرے ہی سفر میں نماز تو نہیں آنی کوئی بھائی ٹائم ہی ایسے دیکھ لے زہر فر سے لے کے زہر تک بہت بڑا وقف ہے نماز آتی نہیں ہے عشاء کے بعد چلے اور فجر تک پوری رات نماز کا کوئی وقت نہیں آئے گا اگر آپ نے نماز کو پریورٹی دیے تو امیر سنت فرمائے کہ میں جہاز بک کراتے ہوئے بھی یہ دیکھتا ہوں کوئی نماز تو نہیں آئے گی اور اگر نماز آئے گی تو بر وضو رہتا ہوں پھر تیار رہتا ہوں تو اب آپ کو پھر بہت سارے لیکن شریعت نے بھی دی ہے اگر گاڑی نہیں ہے تو پھر احکام ہے اس کے سے پوچھیں کہ میں اگر کسی گاڑی یا کسی بس میں ہوں اور گاڑی نہیں رک رہی کسی صورت نہیں روک رہا تو اس پھر احکام بیان کیے کہ پھر بیٹھ کر گے یا بعد میں گے اس کی تفصیل ہے لیکن نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جائے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے نماز تو جو ہے وہ مومن کی معراج ہے نماز تو رب کی بارگاہ میں حاضری کا مقام ہے اور اللہ سے مناجات کرنے کا مقام ہے نماز کو چھوڑ کر بندہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے مزید عبدالرحیب جو نماز نہیں پڑھتے ان کے حوالے سے کیا پر جی بہت یہ جی سب خطرناک وعید ہے اور وہ تق... تقریباً تمام لوگوں کو کور کر لیتی ہے عامر اللہ سنت اس کو اپنے اے... کتاب نماز کے احکام میں بھی تحریر فرمایا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تاریخ یعنی نماز کے چھوڑنے والے کو اچھا ان چار یعنی چار کون بڑے کافر فرعون قارون حامان اور ابئی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت حکومت وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں فرمایا جو حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ مکے کے بہت بڑے کافر تاجر ہوبئی بن خلف کے ساتھ بروز اٹھائے جائے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے سب سے پہلا فرض نماز ہے میرے سارے کام بعد میں نماز سب سے پہلے یہ میرا خیال ہونا چاہیے بالکل بے بے اس میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ظہر اصر اور مغرب یہ تو پڑھ لیتے ہیں بڑی آسانی سے اچھا عشاء کی چکے رکعتیں کو کچھ زیادہ ہیں اور فجر میں چکے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ نمازیں جو ہیں وہ عمومی طور پر بسا اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں کیا فرمائیں گے بالکل یہ تو یہ تو منافق پر بھاری بھی کہیں گئی عشاء کی نماز چھوڑ دے فجر کی نماز چھوڑے تو یہ بالکل کوئی نماز نہیں چھوڑنی اور ہر نماز پڑھنی ہے ہماری فلائٹ کیوں نہیں چھوٹتی اللہ اگر پانچ بجے صبح فلائٹ ہے تو وہ کیسے مل جاتی ہے کیسے تین بجے آنکھ کھلتی کسی کی ٹرین ہو پانچ بجے صبح وہ کیسے نہیں چھٹتی آپ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی ٹرین کے لیے آنکھ کھل گئی بس کے لیے آنکھ کھل گئی فلائٹ کے لیے کھل گئی اسکول کے لیے کھل گئی انٹرویو کے لیے کھل گئی نوکری کے لیے آنکھ کھل گئی نماز کے لیے نہیں کھلی مقصد یہی ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی پیورٹی ترجیح اس دن نماز بن گئی نا میں نے ٹرین کے اندر بھی اسلامی بھائیوں کو وزو کرتے بھی دیکھا برف باریوں کے اندر بھی اسلامی بھائیوں کو وزو کرتے دیکھا ہاتھ پیر شل ہو جاتے تھے اتنی ہوتی تھی لیکن الحمدللہ جو نمازی ہوتا ہے اس کو نماز پڑے بغیر چین نہیں آتا اللہ کی رحمت سے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مغربی عشا اور فجر کے حوالے سے تو حدیث مبارک میں یہ بھی کہا گیا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا وا, واہ واہ گویا کہ اس نے جو ہے وہ آدھی رات قیام کیا اور جس نے جو ہے وہ فجر کی نماز با ادا کی گویا کہ اس نے جو ہے وہ پوری رات قیام کیا پوری رات قیام کا ثباب ملنے کی بشارت ہمیں حدیث طیبہ کے اندر دی گئی ہے تو ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے آپ کی کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں جی محمد ارشد اطاری ضیا ہمارے ہاردل عزیز پیارے پیارے حاجی دامت الحبیب دامد جی جاپان میں دینے مطین کی تشریف لا چکے ہیں حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ارض کرنا چاہوں گا کہ یا سیدی کیا جاپان میں بھی کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کا مزار مبارک موجود ہے جی کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں سنا اور یہ کرام کا بھی کوئی مزار تو نہیں پتا لیکن اولیاء کے کہاں نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں انہیں چھپا کے رکھا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں نہ جانے کے دن وہاں پر ہوں لیکن بظاہر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی مزار کا تذکرہ وہاں ہوا ہو البتہ چائنا کے بارے میں مشہور ہے وہ بھی مشہور ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت سعید بھی نبی وکاس رضی اللہ عنہ کا مزار وہاں پر ہے گوانزو کے اندر اور مزار شریف بھی بنا ہوا ہے تو درحال یہ اللہ والوں ہی کا فیضان ہے بزرگوں کا ہی فیضان ہے جو وہاں اسلام پہنچا عشان دنیا عشان. کا اتنا دور خطہ وہاں بھی اللہ کے نام لیوا اور نبی پاک کے غلام موجود ہیں تو یقینا یہ ہمارے صحابہ اور اولیا کرام ہی کا فیضان ہے کیا بات ہے میسیجز بھی ہوئے ہیں ایک آیا ہے کہ مدنی سفر نامہ بہت اچھا ہے دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے عبد بھائی پلیز آپ کبھی میاں والی کھانے وال میں بھی تشریف لائیں آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں علی الحمید صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ آپ کیا کہیں گے حمد نہیں ہے کیا ہےاری ہاں اچھا اب آپ کی نگاہیں یہاں کہاں ہوں گی اپنے سینے پر ٹھیک سینے کی طرف ہاں سر جگا کے سینے کی طرف دیکھیں دیکھیے چلے جناب اب باری ہے سجدے کی آپ لوگ پھر اگلی سب سے جائیں گے اگلی سب سے اور واپس روپ کے کریں گے تاکہ آپ کو سجدے کا طریقہ بتا پھر واپس سجدہ ہوگا یہاں کریے سب والے تھوڑے سے ڈسٹرب رہیں گے معاف کیجیے گا جگہ کی تھوڑی سی پرابلم ہے اب چلیں گے سجدا ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے نماز کا سب سے اہم یہ سمجھیے فرض اور اللہ کے کن کا بہترین ذریعہ انسان کی باڈی کا سب سے معذد حصہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کا انتصاری کا ایسا مظاہرہ ہے یا اللہ میرے پورے جسم کا جو سب سے بیٹری کے عبادت بہترین اب جو ہے سجدے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں سجدہ سات ہڈیوں پر کرنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہم سجدہ کریں گے اللہ اکبر سب سے پہلے کیا لگے اس کے بعد ہاں ہتھیلیاں پھر پیشانی ٹھیک ہے سجدے میں اس طرح لگیں ناک اور پریشانی جب اٹھیں گے پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گسے یہ ترقی یاد رکھیے گا ترقی میں جائیں گے جو زمین سے پہلے یاد رکھنے کا آسان طریقہ پہلے کیا پھر پھر پھر اٹھیں گے تو پہلے پھر پھر ٹھیک ہے یاد رہے گا موٹے جال ماس موٹے موٹے قالین استعمال نہ کرے سکتے کچھ لوگ تو پتہ نہیں اتنا نرم کرتے ہیں کہ دبائی جاؤ دبی رہا ہوتا سٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سنت کی کیا بات ہے سنت پر عمل کرو جاتا پر بھی ہو جاتا ہے پرسن جو کہ سنتی ہی ہے نا وہی سنت پکڑ لو باقی تب سیدھا ہو جائے گا آپ میرے لے جائے تو میں نے اپنے کون بتائے گا جی را میز تک سرکل ہے پے میں چلو لے میں چلو لوٹنے کا پے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو گرل مشکل کاف لے میں چلو اپنا شامت کاف میں چلو جی جی مدنی چرن کے نار آپ نے دیکھا کہ رکن شورا نے مٹھائی بھی کھلائی ہے اور بہت سارے مدن پھول بھی دیے ہیں اور بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کی ہے اللہ تعالیٰ اس گفتگو سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا عبد بھائی یہ اتنے سارے اسلامی بھائی تھے اور ماشاءاللہ بہت پیارا نماز کا عملی طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا سکھایا اور سجدے کا طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا تو اب جیسے کہ سلسلے کے شروع میں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جاپان ایسا شہر ہے کہ اس میں ایک ایک گھنٹے کے ایک ایک منٹ کے پیسے لوگ لیا کرتے ہیں تو ایسے مصروف ترین شہر میں اور یہ کون سا دن تھا اور ایسے لوگ یہ لوگ جو ہے وہ کیسے جمع ہو گئے آپ کے پاس اور آپ یہ ان کو سکھا رہے ہیں دیکھیں یہ اصل تو ان کی دعوت اسلامی سے اور دین سے محبت ہے جو یہ ماشاءاللہ ہم نے اعلان کیا اصل میں ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم پہلے جس جی دن پہنچے اس دن سے ہم نے اعلان کرنا شروع کیا کہ جو میرا آخری دن تھا اس سفر کا جمعہ تھا, تھا کہ جمعے والے دن ہم نماز جمعہ کے بعد نماز کا پریکٹیکل کروائیں گے یہ آف ڈے تھا, جمعہ جمعہ جمعہ تھا ورکنگ ڈے اسلامی بھائیوں نے گویا اپنے کام کو چھوڑا اللہ اور اللہ ہمارے ساتھ کی تقریبا دن گزارا شام تک ہمارے ساتھ رہے ہم اور اس میں ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا پریکٹیکل ہوا کا پریکٹیکل ہوا اس کے بعد جو صحیح جو نے مٹھائی کی بات کی ہوا یہ کہ وہ اسلامیہ مٹھائی لے کر آ میرے لیے تو میں نے کہا چہرے جو صحیح جواب دے گا تو مو میٹھا بھی کرا دیا وہی دل جوئی کی کوشش تھی اور چہروں پہ آپ مسکراہٹ دیکھ رہے تھے کرنا چاہیے الحمدللہ اور اللہ کی رحمت سے یہ سب ہو گیا اللہ قبول فرمایا اور جنہوں نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چینل پر دکھانے کی برکت سے بھی ایک بزنس مین کا مجھے میسج آیا کہ آپ نے یہ بزو کا پریکٹیکل جو دکھایا تو اس کی برکت سے میں نے بھی مسا کرنے کا طریقہ کیا اور عبدالحبیب بھائی آپ نے اپنا مدنی گلدستے کے دوران وہ کارپیٹ پر جو ہے وہ سجدے کے حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ سجدہ وغیرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا مسجد اب اس کے حوالے سے کیا اشارہ فرمائیں گے دیکھیں یہ بھی امیر علیہ سبنت نے سیکھا کہ بلا حائل سجدہ کرنا جو نا یہ مستحب ہے یعنی زمین پر کوئی چیز نہ بچھی ہوئی ہو فرش پر ہم ڈائریکٹ سجدہ کریں کیونکہ اس سے سجدے میں ایک تو زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے اور انسان یوں سمجھے دل جماعی سے سجدہ کرتا ہے نرم نرم آج ہم نے کارپٹ بچھا رکھے ہیں بہت سافٹ کارپٹ ہوتے ہیں تو زمین کی سختی کیسے محسوس ہوگی ہمیں پھر ناک کی نوک نہیں ناک کی ہڈی زمین پر لگانی ہے اس طرح سجدے میں پیشانی دبائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو تو نرم کارپٹ پہ واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے امیر اللہ سنت نے مدری مذاکروں میں بھی تربیت فرمائی ہے میں بھی کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں بھی ہم بہت سافٹ جا نماز نہ رکھا کریں ممکن ہو تو صاف اگر گھر میں ایک زمین کا حصہ رکھ لیں اور نماز ہائل پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء آپ کا سجدہ بھی مضبوط ہو جائے گا مسجدوں میں بھی اگر کارپیٹ بچھانا ضروری ہے سردیاں ہوتی ہیں کئی ملکوں میں تو بہت سافٹ کارپیٹ نہ بچھائیں تھوڑے سے آتے ہیں اس طرح کے سخت کارپیٹ ہوتے ہیں جس پہ جی جی زمین کی سختی محسوس ہو تو وہ ضروری ہے جی مدنی شرن کے ناظرین بہت اہم شرعی مسئلہ فقہی مسئلہ بھی آپ نے سن لیا ہے اور اس پر عمل بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دا فرمائے وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے مدنی گلدستے بہت سارے باقی ہیں آئیے بلا تاخیر مدنی گلدستوں کی طرف دوبارہ چلتے ہیں جی جمیر یہ کیا بات ہے عبدالحبیب الحیب بھائی اتنے سارے کمپیوٹر چل رہے تھے اور کون سی مارکیٹ کی یہ کیا تھا یہ کمپیوٹر بک رہے تھے یا کچھ اور بک رہا تھا آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ اتنے سارے سوال ایک ساتھ آپ نے کمپیوٹر کی طرح کر لیے بہرحال کمپیوٹر نہیں بک رہے تھے یہ دنیا کا جاپان میں سب سے بڑا گاڑیوں کا آپشن ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی گالے ایک ایکسپورٹ بھی گاڑیوں کی جاپان کرتا ہے تو ہمیں وہاں پر جتنے اس ہے میں عموماً ملے نہ پاکستانی ملے یا ہمارے اہل محبت جتنے ملے وہ تقریباً سب کا کاروبار گاڑیوں کا تھا اچھا تو اور سب کی خواہش تھی کہ آپ ہماری آپشن کے اندر آئے تو میں نے کہا میرا کیا کام آپ کے کاروبار کی جگہ ہے کہ نہیں وہاں پر دی پر دی آپ کو بہت سارے تاجران مل جائیں گے اور وہاں جان نماز انہوں نے بنائی تھی اچھا تو آپ وہاں پر آئیں اور وہاں ایک دو نمازیں ادا کریں ہمارے ساتھ بیٹھے تو جن سے آپ کی ابھی تک جاپان میں ملاقات نہیں ہو سکی ان سے ہو جائے گی اچھا الحمد للہ ہم اس اچھی نیت کے ساتھ گئے کہ نیکی کی دعوت دیں گے آپ نے دیکھا پھر نماز میں پر ہم نے بھی دیا اور ملاقاتیں بھی کی تو بہت اچھا رہا اور بلکہ مجھے سچی بات ہے وہاں جا کر تھوڑا سا افسوس ہی ہوا کہ میں تھوڑا وقت لے کر کیوں گیا میں گیا تو ایک جڑ گھنٹہ ہی رک سکا کیونکہ آگے جدول تھا تو پھر کبھی زندگی رہی جانا ہوگا تو وہاں پورا دن گزارنا چاہیے جا نماز پر گزارے ہمارا کام بزنس کرنا پھر تھا لیکن مختلف پورے جاپان سے بلکہ جاپان کے اطراف سے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں تو نماز پڑھنے مسلمان ہی آئے گا پر جب وہ نماز پر تو ان سے کی دعوت اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک سیکنڈ میں کتنی گاڑیاں نکل جاتی ہیں نہیں یہ تو خود گاڑیاں منٹ میں یہاں سے بہت روز کی غالباً شاید سولہ ہزار گاڑیاں بکتی ہیں اور آٹھ سیکنڈ میں گاڑیاں پتہ نہیں کتنی ساری بک جاتی ہیں بہت کمپیوٹرائز نظام تھا اور یہ بتاتے تھے کہ غلطی سے ایک بٹن دب جائے تو جناب وہ ذرا نقصان ہو جائے گا اور تو میں یہ سوچتا تھا یار آپ کا آٹھ سیکنڈ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور غلط بٹن دبنے پر آپ کے اتنے پیسے ضائع ہو گئے تو آپ کو اس غلطی کا اتنا احساس ہے ہماری غلط نگاہ اٹھنے سے ہمارے عمل میں گنا لکھ دیا جائے ہماری تو غلط بات زبان سے نکلنے سے کتنا بڑا گنا ہو جاتا ہے اس کا احساس بھی اللہ کرے دل میں آ جائے آمین امین آئیے کچھ ویڈیو تأثرات ہمارے پاس ہیں ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میں یہاں جاپان میں موجود ہوں اس وقت اور میٹو شہر واراقی کا جہاں مقیم ہے یہاں پر کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے جناب عبد کی وطانی صاحب سے جیو تھے اور ان کے آنے کے ساتھ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا جو الحمدللہ للہ ہی چلا جا رہا ہے یہاں پر جگہ جگہ بدنی قافلے سفر کرنے لگے ہیں بدنی اجتماعات ہو رہے ہیں ہر جمعرات کو مختلف مساجد میں مختلف جمعہ پہ جگہوں پر کافی جگہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں سب لوگ یہاں پر زیادہ سے زیادہ اس میں کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایک بہت جو, جو ہے وہ اچھا بدنی ماحول جو ہے یہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور ہم سب کی دعا ہے سب کی کوشش ہے کہ اللہ پاک امریکہ میں چندر نتیذ جو ہے وہ ہمت اور سوقی قطع بہت زیادہ ہمارے ان میں اضافہ ہوا اور ہماری جو ہے کہ وہ پھر ان شاء اللہ جاپان تک جیت لائیں اور ہمیں نوازیں اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ احمد آباد اسلامی کے لیے بہتر سے بہتر جی. کام کریں آمین مدنی ضلع کے ناظرین آپ نے مدنی ملدستہ دیکھا ہے آئیے کچھ آپ کی کورس کو بھی اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں جی. مدنی سفر نامے میں میرا اپنے شرح سے سوال ہے جاپان کے سفر کے موقع پر میں نے ایک کلپ دیکھی تھی مدنی چینل پر ہی غالباً دکھایا جا رہا تھا کہ وہاں زلزلہ آیا ہوا ہے تو جب وہاں پر زلزلہ آیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا برائے کرم مدنی پھول نصیحتوں کے عطا فرما دیجیے موت کے خوف سے بھی اب گنا نہیں چھوٹتا دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ آخرت کا موت کا اور ایمان حفاظت کا خوف اتا فرما امین, آمین, آمین, آمین کیا باقی باقی کیا؟ یہ میں نے پھر ایک بیان بھی کیا تھا وہاں پر مطلب مجھے بتایا گیا کہ وہاں روزانہ زلزلہ آتا ہے اچھا یعنی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں روزانہ زلزلہ آتا ہے اور ایوریج یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے سو کتنے سو زلزلے مہانہ آتے ہیں اچھا بہت زلزلے لیکن وہ زلزلہ بڑا نارمل سا ہوتا ہے مجھے تو اندازہ نہیں تھا ہمارے یہاں تو زلزلہ ایک بہت بڑی آفت سمجھا جاتا ہے یقیناً وہ اللہ کا ایک عذاب بھی ہے اور وہ ایک بڑی آزاد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں تو وہاں کی عمارتیں وہاں کی عمارتیں لکڑی تقریباً عمارتیں لکڑی کی ہیں اور وہ زلزلہ پروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ذرا اس کی بھی ایک ہے ہم مسجد میں الکا لگا رہے تھے ہم نے تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی تھی دوران درس میں بیان کر رہا تھا تو پوری مسجد ہلنے لگی میں تھوڑی دیر کے لیے تو اسلام زلزلہ آ رہا ہے ذرا پھر اپنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا توبہ کی تو تھوڑی دیر میں زلزلہ رک گیا تو مجھے بتایا تو روز آتا ہے زلزلہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی پھر اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر مشتمل ایک بہت خوبصورت ہمارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے زلزلہ اور اس کے اسباب امیر علیہ سنت نے تحریر کیا اس میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق بھی لکھی ہے کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اور زلزلہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر کوہ کاف ایک پہاڑ ہے جس کی جڑیں جو وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جس حصے میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا اس سلسلے میں وہ پہاڑ اپنی جڑوں کو ہلاتا ہے اور آتا ہے تو جاپان جو ہے وہ شدید زلزلوں کا زون ہے اور میں وہی بیان میں کیا کہ ایک بار اگر زیادہ زلزلہ آ گیا تو پتا بھی نہیں چلے گا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کیوں نہ ہم توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں یقینا خوف بھی محسوس ہوا آخرت بھی یاد آئی لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم سب نفسیاتی مریض ہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو خوف بھی آ جاتا ہے توبہ بھی کر لیتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ ہمارے دل پر یہ خیال راسک ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے تو اللہ کرے میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں آمین آمین جی نیکسٹ کال عبد الحبیب بھائی آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی دیکھا یہ سفر نامہ تو آپ پلین سے جب اترتے ہیں ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو سب ایئرپورٹ سونا سونا ہوتا ہے کچھ آس پاس نظر نہیں آ رہا ہوتا تو کیا آپ پہلے اتر جاتے ہیں بعد میں اترتے ہیں یا کوئی ایسی کیا ترکیب کرتے ہیں کچھ ہمیں بھی بتائیے کچھ مدنی فول دیجیے اس بارے میں جی <laughs> ایسا نہیں ہے ایئرپورٹ تو سونے نہیں ہوتے ہم ریکارڈنگ کوشش کرتے ہیں اس جگہ کی کریں کہ جہاں کچھ اور نظر نہ ہے شہر ہے کہ وہاں ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں جو نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں بے پردگی بھی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاز سے سب سے آخر میں اتریں تاکہ پورا جہاز خالی ہو جائے ایک اسلام میں نے اس طرح بھی کہا کہ آپ پورا جہاز بک کرتے ہیں کہ آپ ہی آپ ہوتے ہیں تو بھائی ہم کوشش کرتے ہیں ریکارڈنگ اس وقت کریں کہ سارا جہاز خالی ہو جائے اور اس کے بعد ایئرپورٹ جگہ جا کر کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا ماحول ایسا ہو کہ طریقہ بھی تو ہے نا وہ جہاز میں کر تو آپ نے بک ہی کروایا ہوگا سارا نہیں مفتی قاسم صاحب نے بھی ایک بار فرمایا تھا اس کی وضاحت کر دے کہ جو ہم نے حج کا طریقہ بیان کیا تھا اس کو ہم نے اینیمیٹڈ جہاز میں بیٹھ کر دکھایا تھا کہ جہاز میں بیٹھے تو نیت کس طرح کرنی ہے تو وہ اینیمیٹڈ ہے کیا کہیں گے اس کو گرافکس کے ذریعے وہ جہاز بنایا گیا وہ جہاز نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ جناب وہ پورا جہاز بک کرا کر ریکارڈنگ کی ہے ایسا نہیں ہے کیا بات اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئی تھی جہاز میں نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو پھر جہاز بنا دیا جاتا ہے یہ گرافکس کے ذریعے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جہاز بھی کر لیں گے انشاءاللہ مدنی قافلہ جب سفر کرے گا تو پھر جہاز میں لے ہمارے आ الحمدللہ کئی مدنی قافلے ایسے سفر ہوئے ہیں کہ تقریبا پورا پورا جہاز دعوت اسلامی کا رہا اور اسلامی بھائی ساری دعوت اسلامی کے تھے کیا بات ہے آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اٹ از دا بگیسٹ میرے پیارے آقا علی سرات کا سب سے بڑا معاوضہ آزم الموزات اسے کہا جاتا ہے اور کمال کی بات بتاؤں جتنے معاوضے اب تک سنے نا ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکے سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے ہزاروں بار سنا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر جب بھی کوئی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے محبوب کا کمال ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج کے پلٹانے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے لیکن میرے بیچ اسلامی بھائی کوئی معوضہ میں اور آپ آئے وٹنس نہیں کر سکے ہم دیکھ نہیں سکے مگر اب جس موجے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے درمیان ہے وہ اب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے بھی سب سے بڑا معاوضہ اور ہے بھی ہمارے درمیان کون سا معجزہ ہے کنے آن آن آن میرے آقا کو رب نے قرآن عطا فرمایا آن. یہ سب سے بڑا موجہ. خود قرآن کہتا ہے اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزا ریزا ہو جاتا قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے یہ طاقت بخشی کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی پاک کے قلب منور پر ہوا ریا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرے نا تو صرف ایسا نہیں کہ عبادت ضائع ہو گئی بلکہ گناہ بھی ملے گا عذاب بھی ملے گا کیوں شیر کے اصدر کہا گیا شرک کس کو کہتے ہیں عبادت کے کسی اور کو لائک سمجھنا نا عبادت میں شریک کرنا تو کیا یہی تو ہو رہا ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھے اپنے آپ سے پوچھیں نا جب لوگ ہوتے میری نماز کیسی ہوتی اکیلے گھر میں کیسی پڑھتا ہوں لوگ ہوتے تو بڑی آرام سے توجہ سے لمبی نمازیں نوافل بھی ہو رہے ہیں اکیلے میں سنتیں بھی جا رہی ہیں تو اپنے آپ سے پوچھو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو نہیں تھی خدارا شیطان کے سوار کو سمجھیے یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم سے نیکی نہ ہو, ہو تو کسی طرح برباد ہو جائے بعض اوقات کو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لوجک تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے شریعت کا یہ حکم کیوں ہے یہ مرد کو جناب دو حصے وراثت کے عورت کو ایک حصہ کیوں ہے طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں بہت سارے شریعت کے احکام میں کوشچن مارک لو کریٹ کرتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں ایسے منڑ والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں ہاں شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے سوچنا کام ہمارا کہاں سے ہم بندے ہیں بھائی ہم نے اللہ کو دیکھا ہے ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے مانا نا اللہ ایک ہے ہم میں سے کسی نے دیکھا جدید زمین قرآن لے کر اترتے تھے ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی ہم مانتے ہیں جنت ہے ہم میں سے کسی نے دوزک نہیں دیکھی ہم مانتے ہاں دوزک بھی ہے है? قیامت کا دن آنا یہ بھی مانتے غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی اور اب شریعت کے حکم میں کوشچن مارک کریٹ کر رہے ہیں تو یہ ایسے لوگوں سے ان کو, ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے بہت پیارے مدنی فل رکن شرا نے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر سمجھ کر اپنے دل کے مدنی گلدسے میں بسا کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ ایسا ہیں ان کو میں اپنے سلسلے میں شامل کرتا ہوں ایک ایسے ایس یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ دیکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں سبحان اللہ لیکن یہ دیکھ کر اپنے وضو اور نماز پر شرمندہ ہوں کاش مجھے بھی صحیح وضو اور نماز پڑھنا نصیب ہو جائے بھائی صرف شرمندہ نہ ہوں فوری طور پر دعوت اسلامی کے کسی مبلک سے رابطہ کر کے اپنا وضو اور غسل درست کر لیں کیونکہ اس میں بہت سارے فرائض اور واجبات ہیں اگر وہ غلط ہو رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی تو دیر نہ کریں اور نماز کے احکام کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں سارا طریقہ موجود ہے تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو آپ کا غسل بھی درست ہو جائے وضو بھی درست ہو جائے یہ نماز کے احکام آپ کو مستبۃ المدینہ سے بھی ہدیتن مل جائے گی چاہے تو آپ وہاں سے ہدیتن اس کو لے بھی سکتے ہیں فرض علوم سیکھنے کی بہت بہت زبردست کتاب یہ بہت اہم ذریعہ ہے یہ تو بارہ اور میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عمران بھائی اور حبیب بھائی مجھے صرف تین سال ہوئے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہوئے میں نے پہلے کبھی نماز روٹین سے نہیں پڑھی تھی لیکن مدنی چینل کی برکت سے نہ صرف میں بلکہ میرے شوہر اور میرے بچے بھی نماز کے پابند ہو گئے ہیں اور ہم ڈیلی دونوں ہی ہزار مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرما دیں اللہ آپ کو دے خیر اور آپ کی ساری نمازیں قبول کرے آپ کے درود پاک سبحان اللہ اس روٹین کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں لوٹیں گے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا ماشاء جی آئیے ایک اور مدری گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کلو الحبیف صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تو اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین اس وقت میں ٹوکیو ایئرپورٹ پر ہوں اور اب جاپان سے واپسی کا وقت ہے بڑی تعداد میں عشقائے رسول رات کے اس تحریک جی ہاں اسلامی بھائی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور اب پاکستان روانگی ہے تقریباً چھ سے سات دن کا سفر رہا اور بہت محبتیں بہت پیار ملا روزانہ ہی اجتماع ہوتے رہے روزانہ ہی مدری مشورے ہوتے رہے مدری حلقے ہوتے رہے لیکن اسلامی بھائیوں نے یوں سمجھے کہ اپنے کام کو نہیں دیکھا اور بہت بڑی دادات نے بہت اچھا وقت دیا اس کی محبتیں یاد رہیں گی اللہ کریم ان کو شاد و آباد رکھے ان کو سلامت رکھے اور معموت اسلامی کو جاپان میں ترقی آتا فرمائے بہت اچھی اچھی لیے کی اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک سیکھیں گے اور پھر سکھائیں گے انشاءاللہ شاء بارہ روزہ اسلح اعمال کورس کریں گے اور پھر مبلک بن کر سنتوں کی خدمت کریں گے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وسلام وسلام مالا سعید المسلی مالی کے کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اب واپسی کا وقت ہے مولا خیر و آپگیت سے سفر کرنا نصیب فرما یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں اے رب ان سب کو ان محبتوں کی بہترین جزا آتا فرماؤں ہم سب کے تمام سہیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جاپان میں دعوت اسلامی کو ترقی آتا فرماؤں دن پھیل سب چلے دن پھیل مدنی چلن کے ناظرین جاپان سے واپسی ہو چکی ہے شروع کا جو مدنی گلدستہ ہم نے جاپان آمد کا دکھایا تھا مدنی قافلے کا تو اس میں کچھ اسلامی بھائی جو ہے بغیر امامے کے تھے بغیر داریوں کے تھے لیکن جب واپسی ہو رہی ہے تو ان اسلامی بھائیوں کے سروں پر الحمدللہ امامہ شریف بھی ہے اور چہروں پر داڑھی شریف بھی کچھ نہ کچھ نمودار ہو چکی ہے یہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ہیں اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے عبدالحبیبہ اس سلسلے کے آخری لمحات ہیں کوئی جاپان والوں کو خصوصی مدنی پھول ارشاد فرمانا جی ہے جی جاپان والے اسلامی بھائیوں سے واقعی خاص محبت ہے اور آپ کا پیار یاد رہے گا جی لیکن بارد. ہم سب کا پیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اب جو ہم نے وہاں مدنی پھول طے کیے تھے جو نیتیں طے کی تھی جی ماشاء اللہ اس کے بعد مدنی کافلوں کا میں اسلامی بھائی نے سفر بھی جی کیا مگر جی اس کو جاری رکھیے پہلے آپ کی خواہش تھی کہ کوئی عالم دین کوئی مدنی مبلک آپ تک پہنچ جائے وہ بھی اب اس مدنی کام کو اور لے کے آگے بڑھیں مزید مدنی قافلے سفر کریں اور خاص طور پہ جو فار کے ممالک ہیں ہانگ کانگ ساؤتھ کوریا اور پھر ہمارے جاپان کے ساتھ آسٹریلیا وہ مدنی وہ ممالک جہاں داود اسلامی کا مدنی کام اچھی طرح موجود ہے وہ مدنی قافلے لے کر جاپان پہنچے تاکہ ہمارے جاپان میں بھی مدنی کاموں کی اور باہریں آئیں مجھے بہت امید ہے کہ ان ایک وقت آئے گا کہ جاپان سے مدنی قافلے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کریں ان شاء اللہ ضرور ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مدنی چینل دیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے اس کے انتظام میں انسرام میں احترام, احترام احتمام میں سلسلہ کرنے میں جس قسم کی بھی غلطی کتائی ہو گئی ہو اللہ تعالی محض اپنی رحمت کاملہ سے معاق فرمائے اور اللہ تعالی اس کی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جلمین صلو اللہ علی, اللہ علی الحمید صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی, علی محم